وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله سبيل علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رسول الله صلی اللّہ علیہ وسلم افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افدلسلا بدلاۃ المفرود صلاحت اللّا علما مسلم و احمد محمد مسنده او ابکمہ قال صلی الله علیہ و وسلم. معذد ناظرین و سامعین و حاضرین آج محرم کی دو تاریخ ہے یہ محرم بڑی عظمت والا مہینہ ہے اس محرم کی دو حیثیتیں ہیں ایک شرعی حیثیت ہے اور دوسری تاریخی حیثیت ہے شرعی حیثیت اس کی دو ہے ایک تو یہ کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے تعظیم و ادب والا مہینہ ہے جس آیت کریمہ کے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی شور توبہ کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی دن سے جس دن سے آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ نے فرمائی بارہ ہے بارہ مہینوں کا سال ہوتا ہے ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے ہیں منہا اربات الحرم اربا چار چار مہینے حرمت والے ہیں یعنی ان چار مہینوں میں قتال کرنا جنگ کرنا جدال کرنا منع ہے حرام ہے یہ چار مہینے کون حرمت والے قرآن میں کہیں اس کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا نہ بتایا گیا حدیث میں بتایا گیا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب آپ نے حج کیا حجت الضحا میں جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے فرمایا کہ مہینوں کی تعداد بارہ ہے اور ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے ہیں تین تو لگاتار آتے ہیں ضلعدہ دالحجہ محرم اور رجب مغر رجب کا مہینہ چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے تو اس کی شرعی حیثیت پہلی یہ کہ حرمت والا مہینہ دوسری حیثیت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا مسنون عمل ہے اور ماہ رمضان کے بعد سب سے بہتر مہینہ مسنون روزوں کے لیے یہ مہینہ محرم کا مہینہ سی مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں مانوی صلی اللہ علیہ وسلماتے ہیں کہ سب سے بہتر نماز فرض نمازوں کے بعد قیام الہر ہے رات کی نماز اور سب سے بہتر مہینہ ماہ رمضان کے بعد محرم کا مہینہ ہے تو محرم کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا یہ مصنوع عمل ہے خاص طور سے محرم کی نو دس تاریخ کو روزہ رکھنا جسے آشورہ کہا جاتا ہے آشورہ کا روزہ رکھنا ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اللہ کسور صلی اللہ عصم خدی صحیح مسلم کی روایت ہے انت سب سمتہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ایک سال جو گزر چکے ہیں اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اور یہ ایک دن کا روزہ گناہوں کا کفرہ ظاہر بات یہاں پر ہو گناہ مراد چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کی مفرت کے لیے توبہ ضروری ہے اس گناہ کا چھوڑنا اس پر ندامت کرنا اور یہ عزم کہ وہ دوبارہ گنا ہم سے نہیں ہوگا یہ ضروری ہے اور اگر وہ گنا بندوں سے متعلق ہے تو اسے واپس بھی کرنا ان کا حق واپس کر دینا کیونکہ حقوق الباد جب تک بندے نہیں معاف کریں گے اللہ بھی نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا تو بڑے گناہوں کی مفرت کے لیے توبہ شرط ہے یہ چھوٹے گناہوں کی بات ہو رہی کہنا نیک اعمال سے عبادتوں سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے وضو کرتے چھوٹے گنا جھڑ جاتے ہیں نماز پڑھتے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک ایک نماز سے کر کے دوسری نماز تک طریقے کے چھوٹے چھوٹے گناہ عبادات سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا لیکن بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے اللہ کا ارشاد ان الحسنات کی زبان نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں یہاں وہ برائیاں مراد چھوٹی برائیاں بڑی برائیوں اور بڑے گناہوں کے لیے توبہ ضرور ہے تو آشورہ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفار ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ نبوت سے پہلے بھی مکہ کے اندر رکھا کرتے تھے مکے کے اندر نبوت سے پہلے بھی آپ آشورا کا روزہ رکھا کرتے تھے اور نبوت کے بعد بھی رکھتے تھے بلکہ مکہ کے مشرقین بھی آشورہ کا روزہ رکھتے تھے جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے روای سی بخاری صحیح مسلم کی زمانے جاہلیت میں بھی آشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں کی یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا کہ تم کیوں رکھتے ہو روزہ تو انہوں نے کہا اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العالمین نے حضطم علیہ اسلام کو نجات دی تھی تو شکرانے کے طور پر ہمیں روزہ رکھتے ہیں تمہاربی نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں وہ بھی اللہ کے نبی تھے میں بھی اللہ کے نبی ہوں الازم رسولوں میں سے تھے حضطم علیہ السلام لہذا ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں تو اپ نے روزہ رکھا اور صاحب کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا مدینہ کے اندر یہ بات آپ کو نہیں معلوم تھی کہ مکہ مکے کے اندر کی اس کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے یہ علم آپ کو مدینہ آنے کے بعد ہوا جب آپ نے وہاں کی یہودیوں سے سوال کیا کہ ہم روزہ اسے اس رکھتے ہیں کہ اللہ رب العین علیہ السلام کو نجات دیتی تھی تو آشورہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ کیا ہے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ کا روزہ رکھتے تھے جب سن دس ہجری آیا محرم کا مہینہ سن گیارہ ہجری آپ نے آسورا کا روزہ رکھا تو آپ نے فرمایا کی لہین عشت وابل لنتا سے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں نور محرم کا بھی روزہ رکھوں گا جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی اس کی تعظیم کرتے ہیں اور دین اسلام کے اندر یہود و نصارہ کفار و مشرقین غیر مسلم اقوام و ملل ان کی ان کی عادت ان کی جو عبادات ہیں یا ان کی مخالفت کرنے کا شریعت کے اندر حکم دیا گیا آپ نے کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نو تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا اور ایک حدیث روزہ رکھو یا ایک دن اس کے بعد روزہ رکھو لیکن نو دس کا روزہ رکھنا یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ کی تمنا اور خواہش تھی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو نو تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا لیکن وہ آئندہ سال آنے سے پہلے محرم میں آپ نے بات فرمائی سفر گزر کی بارہ تاریخ کو آپ کو فات ہو گئی اور محرم کا مہینہ آپ کو نہیں ملا لیے علماء نے فرمایا ہے کہ ہمارے نبی کی خواہش اور تمنا تھی آپ کی آرزو تھی لہذا آپ کی, عرضو کی تکمیل اور آپ کی آرزو کا اور احترام کرتے ہوئے نو تاریخ کا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے ویسے دس کا تو روزہ رکھنا ہی ہے تو نو دس کا روزہ رکھنا ابھی آج دو تاریخ ہے آنے والا جمعہ نو محرم ہے اور ہفتہ دس محرم نو جمعہ اور ہفتہ یا ہفتہ اور اتوار لیکن نو اور ہفتہ کا یعنی دس کا روزہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی اور یہ اور آپ کی تمنا ظاہر بات ہے جو افضل چیز ہوتی اسی انبیاء کرام تمنا کیا کرتے ہیں تو ہمیں ان کی مخالفت کرتے ہوئے دو دنوں کا روزہ رکھنا ہے ویسے میں نے بتایا کہ محرم کا مہینہ یہ روزوں کا مہینہ انسان جتنا کثرت سے روزہ رکھے گا اس کے لیے مشہور عمل خاص طور سے عاصورہ کا روزہ رکھنا ایک سال کے گناہوں کا ففارا یہ اس کی دو حیثیت تھی اس کے علاوہ جو اور باتیں بتائی جاتی ہیں اس کے حوالے سے کہ محرم کی دس تاریخ کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی یا نو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے رکی یا ایوب علیہ السلام کو شفا ملی یا عیسیٰ علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا گیا اور ان کو نکالا گیا یا اپنے والد سے ان کی ملاقات ہوئی یا یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی یا اس طریقے سے یونو علیہ السلام کی قوم سے عذاب ٹلا اس دن یا یہ جو بتایا جاتا ہے کہ موسا علیہ السلام کو جادوگروں پر فتح ملی تھی اسی دن وہ لوگ شکست کھائے تھے یہ ساری باتیں بے دلیل ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب نے اسی دن آگ سے بچایا محرم کی دس تاریخ تھی یہ ساری باتیں بے دلیل ہیں بے سروپا ہیں موضوع واحد ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے فضیلت یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ماہ محرم کی بیان کی حرمت والا مہینہ اور روزہ رکھنے کا مہینہ اور روزے کا تعلق حسط کی شہادت سے نہیں ہے اسی لیے میں نے مختصر تاریخ آپ کے سامنے پیش کر دی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی دستاری کو مکہ کے اندر بھی روزہ رکھتے تھے اور مدینہ کے اندر دس سال تک آپ روزہ رکھے آپ کے بعد صاحب کرام بھی روزہ رکھے اور حسیہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمارے نبی کوفات کے اکیاون سال کے بعد ہوئی ہے سن 61 ہجڑی کے اندر محرم کی دستاری کو لیکن اس مہینے کا حت حسین کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ نے دین اسلام ہمارے نبی پر مکمل کر دیا روزہ آپ اسے سے پہلے رکھا کرتے تھے تکمیل اسلام کے پچاس سال کے بعد ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور یہ جو باتیں بتائی گئی کہ لوگوں کے اندر باتیں مشہور ہیں سوشل میڈیا پر واٹس ایپ پر آپ دیکھیں گے لوگ کیا کیا بیان کر رہے ہیں محرم کے حوالے سے جو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ ساری باتیں غلط ہیں جو توبہ قبول ہونے کی ایوب علیہ السلام کو شفا ملنے کی اور دیگر باتیں اس حوالے سے میں نے پیش کی یہ اس کی ساری حیثیت ہے تاریخی حیثیت بھی اس کی دو ہے میں نے بتایا کہ ماہ محرم کی دو حیثیت شرعی اور تاریخی شرعی دو حیثیت حرمت والا مہینہ روزے والا مہینہ تاریخی حیثیت بھی اس کی دو ہے پہلی حیثیت یہ ہے جو آپ کے سامنے جس کا تذکرہ آ چکا ہے وہ یہ کہ عاشورہ کا دن یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی نجات کا دن ہے ظلم سے نجات کا دن ہے اور جو ظالم کی ہلاکت و بربادی کا دن ہے اللہ حرکال عالمی نے ظالم کو کس طریقے سے پکڑا کس طریقے سے پوری دنیا والوں کے لیے قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور ایک مظلوم اور مقہور مجبور اور لاچار بے بس اور ضعیف اور کمزور قوم کے ذریعے سے کس طریقے سے اپنے زمانے کے سب سے طاقتور شخص جو اپنے آپ کو نعوذ اللہ رب بھی کہا کرتا تھا اور بڑا رب کہا کرتا تھا کس طریقے سے اللہ رب العمین نے اس کو پانی کے اندر اور دریا کے اندر غرق کر دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے داستان عبرت اور نشان عبرت بنا دیا اللہ ہر براہین کا انداز نرالا ہے اللہ اربر ڈھیل دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے اور اگر چھوڑ بھی دیتا ہے تو قیامت ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اللہ ہر ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے لیکن ان کو پکڑتا ضرور ہے اللہ ہر نے فرعن کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ایک مظلوم قوم کے ذریعے ص اللہ نے اللہ کو برباد کیا اللہ تعالی کا کسی کو ہلاک کرنے کا اور انتقام لینے کا انداز اللہ ہر براہین کا دیرارہ. اللہ ابلامی مظلوم قوموں سے بھی ظالم قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے داستان تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ایک چونٹی بھی اگر ہاتھی کے سوٹ میں چلی جائے تو چونٹی اس کے لیے موت کا پروانہ بن جاتی کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ابو جہل بہت ہی سرکش اور اس امت کا فرعن اسے کہا گیا کہ ابو جہل کو اسے کس طریقے سے دو کم سن بچوں نے کس طریقے سے بدر کے مقام پر قدر کر دیا تھا ان دو بچوں کا اس کی طاقت کے سامنے کوئی موازنہ نہیں ہے کوئی دونوں کے درمیان کوئی موازنہ نہیں ہے طاقت کا ایک تو اپنے وقت کا بہادر سرکش ظالم اور ہمارے پی اس کے لیے بھی دعا کی تھی کہ اللہ اور ابو جہل اور عمر دونوں میں سے جو محبوب ہوں تو نے ہدایت دے دے اسلام کی توفیق دے دے اس قدر طاقتور انسان تھا کہ اس کے اسلام قبول کرنے سے بھی اسلام کو قوت ملے گی اسلام کو طاقت ملے گی لیکن ابو جہل جہل کباب ہی رہا اور اسے ہدایت نصیب نہیں ہوئی اپنے زمانے کے معروف و مشہور انسان تھا دو کمسن بچوں نے اسے قتل کر دیا اللہ البامین کا انداز نرالا ہے لہذا مسلمانوں کو کبھی بھی اللہ کی زاد سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ قدیر ہر چیز پر قادر ہے اللہ کی زاد سے ہمارا تعلق ہے اس سب سے ہمارا بھروسہ ہے جو پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے اور جس جس کے ہاتھ ہی میں پوری طاقت ہے پوری قوت کا سر اللہ کی ذات ہے لہذا مسلمانوں کو حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں کبھی بھی مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوس بجتی لوگ ہوتے ہیں غیر مسلم یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر مایوسی آ جائے بزدلی کا شکار ہو جائیں وہی ہی چاہتے ہیں یہ کہ ہم سب مایوس ہو جائیں بزدلی کا شکار ہو جائے لیکن جو قومیں بہادر ہوتی ہیں اللہ پر ایمان لانے والے ہوتی کبھی مایوس نہیں ہوتی اللہ ابامین کا انداز لڑا ہے اللہ ابامین کیا دیر ہے اندھیر نہیں ہے اللہ ابرامین جب چاہتا ہے جب اس کو پکڑتا ہے اس لیے جو ظالم ہے اپنے کیفر کردار کو ضرور پہنچیں گے دنیا کے اندر یا تو آخرت کے اندر پہنچے اس لیے کبھی بھی جو مسلمان جو ذلت و پستی اور رسوائی کی سب گار میں ہیں اللہ سے لو لگائیں اللہ سے ڈرے اللہ پر توکل کریں اپنے ایمان کی عقیدے کی عبادات کی معاملات کی اخلاق بھی, تمام چیزوں کی صلاح کریں تب جا کر ہماری تھوئی اور ہمارا کھویا ہوئی عزت اور ہمارا کھویا وقار واپس آ سکتا ہے تو یہ ایک تاریخی حیثیت اس کی یہ ہے کہ محرم کی دس تاریخ حسط مو صحیح السلام کی نجات اور بنو اسرائیل کی نجات کا دن ہے اور یہ حدیث معلوم ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے میں نے حدیث صاحب کے سامنے پیش کی دوسری جو تاریخ حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نئے سال کی شروعات ہوتی ہے محرم کے مہینے سے اس سے پہلے یعنی ہنستے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کی سن سترہ ہجری تک سمجھ لیجئے مسلمانوں کی کوئی تاریخ نہیں تھی اور جو سال ہوتا تھا اس سال کے کسی بڑے واقعے سے موسوم کر دیا جاتا تھا اور اس سال کو اس بڑے واقعے سے یاد رکھا جاتا تھا کہ وہ سال جس سال یہ واقعہ پیش آیا تھا اور ظاہر بات ہے یہ یاد رکھنا بہت مشکل ہے تاریخ یاد رکھنا اگر نہیں لکھی جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے تو ابو موسا آشر رضی اللہ تعالیٰ کے گورنر تھے انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد خلیفت المسلمین ان کے پاس لیٹر اور خط لکھا مکتوب روانہ کیا کہا آپ کے پاس آپ کے پیغامات ہمارے پاس آتے اس میں تاریخ درج نہیں ہوتی ہمیں یہ نہیں معلوم پڑتا کون پہلے کا کون بعد کا تو کچھ ایسا انتظام کیجئے کہ ہماری ایک تاریخ ہو جائے جب یہ پیغام ان تک پہنچتا ہے مکتوب تو فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اشر مبشرہ میں سے جو بچے تھے ان کو اور بڑے بڑے صحابہ جمد اللہ بن عباس اور بھی بڑے بڑے صحابہ کرام کو آپ نے اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ خطاب اور مکتوب اور خط ہمارے پاس ابو مسافری یمن سے آیا ہے اور ہماری کوئی تاریخ مرتب کیجئے آپ لوگ اس کے لیے سب کو اکٹھا کیا علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہجرت سے ہمارے اس ہماری تاریخ کو اسلامی کیلنڈر کو ہجرت کے ساتھ موسوم کر دیا جائے علی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے کو ان کی تجویز کو تمام صاحبہ نے قبول کر لیا اور اس لیے قبول کیا ماہ محرم کو اور اس کی شروعات کی گئی اس لیے کہ سن تیرہ نبوت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے جو صحابہ تھے مسلمان آپ ان سے جو بیعت لی تھی جسے بیعت اقبا دوم کہا جاتا آپ نے دو بیعت لی تھی ان سے ایک پہلے اقبا اولا اور ایک ابا دوم دوسری بیت نبوت کے تیرہ میں سال زلی کے مہینے میں پہلے زمانے میں بھی لوگ حج کیا کرتے تھے مکہ کے مشرقین حج کرتے تھے حج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے چلا رہا ہے اور ان کے ہاں بہت ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سے تھی انہی میں سے طواف حج قربانی ساری چیزیں تھیں تو بھی حج کیا کرتے تھے تو مدینہ کے لوگ مکہ کے لوگ آس پاس کے لوگ حج میں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے انہیں دین اِسلام کی دعوت دیا کرتے تھے مدینہ کے لوگوں پر آپ اسلام کی دعوت پیش کر انہیں قبول کر لیا اور پھر جب سنتے نوی کے اندر وہاں سے لوگ آئے کافی تعداد تھی تو آپ نے ان سے بیعت لیا اور اسی بیعت کے اندر ہجرت کا معاملہ طے کر لیا گیا اور منصوبہ بنا لیا گیا تھا کہ لوگ اب یہاں سے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جائیں گے اور ذیلجا حج ہونے کے بعد صحابہ کرام کی تعداد بکڑتی رہی جاتی رہی مکے مکرمہ سے مدینہ منورہ اور یہ کب ہوا حج کے بعد اور زلیجا کے بعد جو مہینہ آتا ہے محرم کا مہینہ آتا ہے ہم ہمارے نبی دبیل نے ربی الاول کے مہینے میں ہجرت کی تھی. اس لیے آپ رکے ہوئے تھے تمام صحابہ کے چلے جانے کے بعد آپ نے ہجرت کیا یہ صحاب کرام کے ساتھ آپ کی محبت اور شفقت اور رحمت تھی کہ اگر آپ پہلے چلے جاتے تو تمام صحاب کرام کو مکہ کے اندر پکڑ کر کے قدر کر دیا جاتا تھا ان پر اور ظلم کی چکیاں پیسی جاتی ہیں. اس لیے آپ ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے صحاب کرام کو جانے کا حکم دیا تمام صاحب کرام نکل گئے صرف آپ کا خاندان بچا بکر بچے علی رضی اللہ عتارن باقی عام جو صحابہ تھے کوئی نہیں بچا تھا سب کے سب چلے گئے تھے حتیٰ کمرے فاروق رضی اللہ عتارنو بھی وہ بھی ہجرت کر چکے تھے کوئی نہیں بچا تھا چند لوگ بچے تھے تو یہاں یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جب الاول کے مہینے میں آپ نے ہجرت کی تو محرم سے کیوں اس لیے کہا کے مہینے میں ہجرت کا معاملہ طے کر لیا گیا تھا اور کے بعد جو مہینہ آتا محرم کا مہینہ آتا ہے اور اس لیے اور تمام سابق کرام زل کے مہینے ہی میں مدینہ پہنچ چکے تھے کموبیش و اس لیے محرم کے مہینے سے شروعات کی گئی تو یہ دوسری اس کی تاریخی حیثیت ہے اس ماہ محرم کی کہ ہمارے یہ مہینہ یا اسلامی تاریخ یہ ہجرت کی یاد دلاتا ہے اور ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت مبارکہ کا اتنا شاندار پہلو ہے کہ ہجرت کا واقعہ اسلام کی عظمت کو یاد دلاتا ہے اور ہجرت کے بعد ہی اسلام دنیا کے اندر پھیلا اسلام کے ساتھ ہجرت کے مرونے میں ہے ہجرت سے پہلے اسلام مدینہ مکے کے اندر گلیوں کے اندر محسور تھا اسلام کا نام لینا بھی پھانسی کے مرادق ہوا کرتا تھا لیکن جب آپ نے ہجرت فرمائی اس ہجت کے ذریعے سے اسلام کا کلمہ پوری دنیا کے اندر عام ہوا اور پوری دنیا کے اندر غلبہ اس کو ملا اس لیے ہجرت آپ کی تاریخ اور آپ کی زندگی کا سب سے تابناک اور روشن واقعہ ہے اسے تمام صاحب کرام کی نظر اسی واقع پر گئی اسے لوگوں نے فتح مکہ کو آپ کی ولادت کو اور اس طریقے سے قزب بدر کو اور دیگر واقعات کو حتیٰ کہ جس اللہ رب العالمین آپ کو نبی بنایا اس دن کو بھی اس واقعے کو بھی اسلامی تاریخ کی بنیاد نہیں رکھی گئی اسلامی تاریخ کی بنیاد ہجرت پر رکھی گئی کیونکہ ہجرت کا واقعہ یہ مظلوموں کی داستان یاد دلاتا ہے اور یہ بتاتا ہمیں کہ اللہ رب الامی نے کس طریقے سے اسلام کو مکہ کی گلیوں سے نکال کر کے دنیا کے اندر اسے عام کیا ہجرت کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے بے بسی اور بے کسی اور بے سرو سامانے کے عالم میں جس توحید اور اسلام کی دعوت کا بیڑا ہمانے بھی نے اٹھایا اور دنیا کے اندر سے عام کرنے کے لیے اللہ رب اللہ نے کو توحیق دی وہ مدین منورہ کی آبادی سے مدینے منورہ کی بستی سے اور ہجرت کرنے کے بعد اسلام کی آواز دنیا کے اندر پہنچنے لگی اس لیے ماہ محرم اور یہ ہجرت کی تاریخ کو صحابہ کرام نے اس کے لیے منتخب کیا تو یہ اس کی دو تاریخی حیثیت اس مہینے کے اندر بڑے بڑے واقعات بھی پیش آئے ماہ محرم کے اندر ماہ محرم ہی کے اندر ہمانبی کی زندگی میں غزوہ جسے غزبے ذکر اور غزے غابہ کہا جاتا ہے اس غزبے کے اندر سات ہجری میں محرم سات ہجری میں اس غزبے کے اندر سلمہ بن اکبار رضی اللہ ہوں جو بہت مشہور تیر انداز تھے انہوں نے اپنی تیر اندازی کے شجاعت اور بہادری کی بہت بڑے جوہر دکھائے تھے اس لیے ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر ان کو بہت زیادہ حصہ دیا تھا اور اس کے تین دن کے بعد گزو خیبر پیش آئی یہودیوں کے ساتھ جنگ لڑی گئی تھی محرم ہی کے مہینے کے اندر گزو خیبر یہ خیبر مدینے کا مدینے سے چند میل کی دوری پر واقع ایک شہر ہے جہاں یہود آباد تھے وہاں یہود آباد تھے ان یہودیوں سے جنگ گئی محرم کے مہینے میں گزو خیبر کا واقعہ پیشہ سن سنسات ہیری کے اندر اسی طریقے سے محرم ہی کے اندر سن سترہ سن سترہ ہیری کے اندر ہنساد نبی عقاص رضی اللہ کی, کی قائدانہ صلاحیت اور اس طریقے سے وہ امیر تھے اور جنرل تھے قائد تھے سعد نبی عقاص سن سترہ ہجری کے اندر عمر فاروق کے دور خلافت میں جو اہل فارس سے جنگ لڑی گئی تھی وہ جنگ اسی محرم کے مہینے میں لڑی تھی اہل فارس جسے اب ایران کہا جاتا ہے وہاں لوگ فارسی تھے فارسی زبان والے اس لیے ان کو اہل فارس کہا جاتا تھا آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہوا کرتے تھے ستاروں کی پوجا کرنے والے اسی محرم کے مہینے میں سن سترہ ہجری کے اندر اہل فارس کی تمام طاقت اور قوت اور شوکت کو اللہ رب العالمین نے تہبالا کر دیا اور شاندار فتح دلائی تھی اللہ رب العالمین نے سادی نبی عقاص رضی اللہ علیہ کے کی قیادت میں اسی محرم کے مہینے کے اندر پیش آیا سن تیس نبی ہجری کے اندر اسی محرم کے مہینے کی پہلی تاریخ عمر فاروق رضی اللہ علیہ کو شہید کیا گیا اور اسی محرم کے مہینے میں حسد عثمان قیدی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ منتخب کیا گیا اور اسی محرم, محرم کے ہی مہینے میں سن اکسٹھ ہجڑی کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی دل خراش واقعہ پیش آیا سن چھ سو چھپن ہجری کے اندر محرم کے مہینے ہی میں بغداد خلافت بن عباسیہ جو تخت و تاراج ہوئی جس میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا شہید کیا گیا ہلاکوں نے کیا تھا وہ اسی محرم کے مہینے میں سن چھ سو چھپن ہجڑی کے اندر جب سقوط بغداد ہوا اسی محرم کے مہینے کے اندر ہوا تھا اور بھی بڑی لمبی تاریخ ہے ہماری ماہ محرم کے حوالے سے جنگ اور واقعات اور بڑے بڑے واقعات اور لڑائیوں کے حوالے سے لیکن چیدہ اور بڑے واقعات تھے ہماربی کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں جو پیش آئے انہیں میں سے ایک واقعہ حسط حسط حسین حستے حسین رضی العلوم کی شہادت کا بھی واقعہ لیکن میرے بھائیوں آج اس واقعے کے استحق سے زیادہ لوگوں نے حق دے دیا اور زیادہ اس مسئلے کو الجھا دیا حستے حسین کی شہادت یقیناً بڑا معاملہ ہے لیکن ان سے بڑی بڑی شہادتیں دینی اسلام کے اندر پیش آئی ہیں ان سے پہلے خود ان کے وارد محترم کو شہید کیا گیا رضو کو خال عثمان رضی اللہ, عنہ کو, رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا سید شہدہ عمیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور عمر فاروق جو قیلہ اسلام کے اتنا مضبوط دروازہ تھے کہ مان بھی نے فرمایا کہ ایک دروازہ جب تک رہے گا اسلام کے اندر کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا اور جب دروازہ توڑ دیا جائے گا دروازہ توڑنے کے بعد اسلام کے اندر فتنے شروع ہو جائیں گے وہ فتنا وہ دروازہ تھے وہ قلعہ تھے ہنتے عمر فاروق اللہ دیکھ کر شیتان بھی اپنا اگر چھوڑ دیا کرتا تھا جن کے بارے ہمارے بھی نے فرمایا اگر ہمارے بات کو فاروق ہوتے جن کے بارے میں اللہ ابلامی نے ان کے زبان پر حق جاری کر دیا فاروق کا نقم دیا گیا ان کے ذریعے اسلام کو بلندی اور شاعت ملی چھپ چھپ کر کے لوگ یہ کی بات کیا کرتے تھے اسلام کب کیا جا کر کے خانہ کعبے کے اندر اللہ کی عبادت کرے اتنے بڑے بہادر جری تھے حسط عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کا نام سن کر کے و قسرہ کی حکومتیں کام جایا کرتی تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی اسی محرم کی پہلی تاریخ کو شہید کیا گیا ہستے ابو بکر کے بعد یعنی جب ان کی خلافت آئی ہستے خلافت کے حسط عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ابو بکر کے بعد خلیفہ بنے خلیفہ دوم میں تو اس طریقے سے یہ بھی واقعہ پیش آیا تو ہستے عمر سے بڑھ کر کے شہادت رہی ہیں ہستے حسین کی ہستے حسین جنت نوجوانوں کے سردار تھی. پھول ہیں وہ بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے لیکن جنگ میرے بھائیوں اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی یہ اشتہاد کی بنا پر جنگ تھی اور اس میں حستے حسین رضی اللہ عنہ معذور ہیں انہیں گیا انہیں بہکایا گیا انہیں دھوکہ دیا گیا ایک طرف چند لوگ تھے ایک طرف زیادہ لوگ تھے اس لیے مسلمان طور پر ان کی شہادت ہوئی ورنہ اسلام کے اندر سے بھی زیادہ بڑی بڑی شہادتیں ہوئی خود عثمان غیر رضی اللہ عنہ کو پورا ایک مہینے تک محاصرہ کیا گیا ایک مہینے تک پانی اور کھانا اور تمام چیزیں بند کر دی گئی جس ذات نے مدینہ کے لوگوں کے لیے یہودیوں سے کنویں خرید کر کے صحابہ کے لیے مسلمانوں کے لیے پانی وقف کر دیا تھا ایک ایسا وقت آیا کہ ایک مہینے تک پانی کے قطرے کے لیے ترستا رہا اسے علامہ احسان ضہیر الحمد کہا کرتے تھے پوری تاریخ اسلام کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی مظلوم ہے تو حضمان مہینے ضلع اللہ تعالیٰ عنہ جس قدر ان کو تین, تین ایک مہینے تک ان کا محاصرہ کیا گیا کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا گیا نہیں دیا گیا حضرت عثمان, حضرت عثمان عزی اللہ کو شہید کیا گیا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن کے آیتوں پر حروف پر ان کے خون کے فوارے آج بھی موجود ہیں جو قرآن محفوظ ہیں ان کو شہید کر دیا گیا پورے ایک مہینے تک حستے حسین کی شہادت ایک دن کے اندر چند گھنٹوں کا معاملہ ان کو پورے ایک مہینے تک کیا گیا وہ شہادت ہے حسط حسین کی مظلومات کو شہید کیا گیا اللہ تعالیٰ ان کا مقام بلند کیا شہاد انسان کو گھر کے اندر نہیں ملتی ان کا مقام بلند کرنا تھا اللہ کا مقام انہیں ملا عطا کیا گیا ہمارے ہماربی کی پیشین گوئی تھی کہ ان کو شہید کیا جائے گا وہ پیشینگوئی صحیح ثابت ہوئی لیکن میرے بھائیوں یہ مہینہ یہ, یہ غم و ماتم اور نال و شیون اور اس طریقے سے یہ مہینہ نہیں ہے کتنے سال گزرے گئے ہمارے حسین کی شہادت پر کب تک ماتم کریں گے کب تک ماتم کیا جائے گا جو ماتم کیا جاتا ہے یا اور چیزیں کی جاتی ہے سراسر حرام اور ناجائز ہے اس سے بڑی بڑی شہادتیں بڑی بڑی چیزیں پیش اسلام کے اندر اللہ اسلام کو اللہ نے نبی کے زمانے میں تکمیل کر دیا اس لیے یہ ساری چیزیں کرنا اسلام کے اندر قتم جائز نہیں ہے سب حرام اور ناجائز ہیں اگر ماتم کرنا ہی ہے تو ان سے بڑی بڑی شہادتیں ان کو ماتم کی جائے ہمارے نبی کوفات ہوئی کہ ہمارے بھی کفات کسی کتنا بڑا واقعہ ہمارے بھی مدینہ کے سابق رام مایوس ہوگئے ان کے چہرے پر مایوسی کے آسار نمایا ہوگے اب کیا ہوگا مدینہ تاریخ ہو گیا جسے مانبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فات ہوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار چھوڑ کر کے باہر نکل گئے اور جو کہے گا مانبی اس کی گردم اس کے جسم سے الگ کر دوں گا صابق کرم نگال اتنا بڑا غم آ گیا امت مسلمہ پر کیا کوئی ان کی وفات کے اوپر ماتم کرتا ہے کیا کوئی ان کی وفات پر غم مناتا ہے غم وہ مناتے ہیں جو بزدل قومیں ہوتی ہیں جو طاقتور قومیں بہادر قومیں ہوتی ہیں وہ نہیں مناتی وہ عبرت حاصل کرتی نصیحت حاصل کرتی ہیں ان واقعات سے یہ واقعات جو بتائے گئے ہمارے آپ کے سامنے اس لیے نہیں کن واقعات کو ہم،, ہم یادگار بنا لیں اور اس کے اندر بدات و خرابات کرنا شروع کر دیں جیسے لوگوں نے کر دیا یوم اسرا یوم بدر یوم فتح مکہ اور نہ جانے ہمارے بھی کیلادتوں نہ جانے کیا کہ کی واقعات کو بنیاد بنا کر نہیں اس لیے بنا گیا کہ ہماری تاریخ نہیں ہے تاریخ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے اس لیے بتایا گیا کہ عبرت و نصیحت ہم حاصل کریں خامیوں کو دور کریں اچھائیوں کو لیں اس لیے بیان کیا گیا اٹا یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ ان واقعات کو بنیاد بنا کر کے بداد ایجاد کر لی جائے اور اس دن کوئی جشن منایا جائے یا غم منایا جائے اسلام غم بنانے کا نام نہیں ہے اسلام جو زندہ جاوید قومیں ہوتی ہیں وہ کبھی غم نہیں مناتی وہ اپنی پریشانیوں کو اور اپنی خامیوں کو دور کر کے آگے چلنے اور پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس لیے ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں قطع شریعت کے اندر جائز نہیں اللہ تعالیٰ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ البرامین ہم سب لوگوں کو صحیح سمجھتا اللہ ابرامین ہمیں پدوی کی سنت پر قائم رکھے اللہ ابرام توحید پر ہمیں قائم رکھے بداد و خرافات سے شرک سے تمام چیزوں سے اللہ رب ابرام محفوظ رکھے لہٰذا اگر اس مہینے کی عظمت کو جاننا اس مہینے کے اندر مصنوعہ امال کرنا ہے تو ہمارے لیے روزہ رکھنا مہینے کی مبارکباد دینا بہت سال میں مبارکباد بھی دیتے یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ مہینے سال کی مبارکباد دیں نیا سال مبارک نیا سال مبارک مبارک کہہ دینے سے کوئی مبارک نہیں ہوتا جب آپ مبارک والے امال کریں گے تب وہ مہینہ کے لیے مبارک ہوگا آپ اس کا اہتمام کریں گے تب ہوگا ایسے کہہ دینے سے کوئی چیز مبارک نہیں ہو جاتی ہے. اس کا اہتمام کریں گے عبادات کریں گے روزہ رکھنا اس مہینے کے اندر رکھیں گے تبھی جا کر کے ہم کو برکت ملے گی تب ہم کو فائدہ ہوگا صرف مبارک کہ دن ہے جمعہ مبارک رمضان مبارک رمضان تو غیر مسلموں کو بھی ملتا ہے اور ان مسلمانوں کو بھی ملتا ہے جو روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے کوئی مبارک نہیں ہے ہاں ہمارے ملکوں کے اندر رمضان کے مہینے میں ہوٹلوں پر پردہ لگا دیا جاتا ہے لیکن جا کر کے لوگ کھانا کھاتے اللہ سے نہیں ڈر اللہ کا پردہ نہیں لوگوں کا پردہ لوگوں کا اتنا خوب, لوگوں کا ڈر اور جا کر کے لوگ کھاتے کیا فائدہ رمضان کا برکت کا کوئی ان کو فائدہ ہوگا جو رمضان کے مہینے کے روزہ ہی رکھے اس لیے امال سے برکتیں ہوتی امال سے فائدہ ہوتا ہے صرف لفاظی اور زبانی جمع زمان خرچ کرنے سے مبارکباد دے دینے سے کوئی مہینہ کوئی دن بابرکت نہیں ہو جاتا اس لیے ایک امال کیجئے اور اپنے اس مہینے کو سال کو گزشتہ سال سے بہتر بنائیے جو خامیاں اور گناہ اور خطائیں ہم سے ہوئی ہیں غلطیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی کیجیے ان کو دور کر دیجیے توبہ کیجیے اور اس سال کو گزشتہ سال سے بہتر بنائیے جیسے تاجر ہوتا ہے اپنے سال کو گھاٹا ہوتا ہے آنے والے سال کو بہتر بناتا ہے نقصانات کو دور کرتا ہے اس طریقے سے کیجیے تب جا کر کے فائدہ ہوگا ورنہ صرف مبارک کہہ دینے سے اور رسائل بھیج دینے سے کچھ نہیں ہوگا اور یہ مبارک بھیج دینا رسائل بھیج دینا یہ اللہ کے سور کے زمانے سے یہ چیزیں نہیں ہیں غلط یہ چیزیں اللہ کے کے زمانے میں بھی مہینہ تھا مہینے کی شروعات سال کی شروعات ہوتی تھی لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا لہٰذا بدعت خرافات سے عمال کو اپنے عمال کو برباد نہ کیجئے نبی کی سنتیں ہمارے لیے کافی ہیں ہمیں بدعت کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب آمین ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے آمین بارک اللہ علیہ و القم فرقان عدیم عرافان بلاد الرحکیم ان نہ جواد القیم ملکم مرفرائے